أعوذ بالله بن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَتُكَ وَعِلْمًا ٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَٱتَّبَعُوا فاغفر للذين سابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدله التي وعدتهم ومن صلح من آبان جی دُونَ الله اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ الله أَكْبَرُ مِنْ مَا قَتِكُمْ أأَنفُسُكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِذ إل تُدْعَوْنَ إلى فنَفَنا بِذُنُ بِن فعنْتَفْنَا بِذنُ بِنَا فَهَر إِلَ خوجِم مِنْ سَبِي ذَائكُ بِأََّهُ إ وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي كبير يزالة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختذا بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد محترم تمام حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ المؤمن یہ سورۃ الغافر کی تفسیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ ایت نمبر 7 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخه و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنون اللذین وہ لوگ یہاں لوگوں سے مراد ملائکہ اللہ وہ ملائکہ وہ فرش یحملون جو اٹھائے ہوئے ہیں العرش اللہ تعالیٰ کے عرش کو جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور اللہ اس پر مستوی ہے یہ اس کی شان ہے اس کی عظمت ہے ورنہ اللہ رب عزت عرش کا محتاج نہیں ہے تو اس بادشاہ کی بادشاہت کی شان کہ اس کا عرش عظیم ہے جس کی وسعت کو کوئی نہیں جانتا نہ اس کے مادے کو لکڑی کا ہے لوہے کا ہے نور کا ہے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہمیں اس کی خبر نہیں دی گئی عرش کی خبر دی گئی کہیں عرش عظیم کہا گیا کہیں عرش مجید کہا گیا کہیں عرش کریم کہا گیا تو بہت ہی وہ عظمت والا عزت والا اور علی شان اللہ تعالی کا عرش جس پہ رب اعلی مستوی ہے وہ مستوی ہونے کے لیے عرش کا محتاج نہیں ہے وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے اور پوری کائنات اس کی محتاج ہے تو اللہ دین یحمید جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی فرش من حولہ اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں وا ورف اطف ہے وہ منحاؤ کی وا ورف اطف ہے اور اس کا عطف اللہ دینا پر ہے ارش پر نہیں ہے یعنی وہ فرشتے جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو ارش کے ارد گرد ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ان کی تعداد چار ہے اور قیامت کے دن یہ تعداد آٹھ ہو جائے گی یحمد عرش کا فوق ہم یوم ہے رب زالہ کا عرش اس دن یعنی قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے آج ان کی تعداد چار ہے ان فرشتوں کی جو حیث یہ طاقت اور قوت کا ذکر نہیں ہے مگر ایک فرشتے کا نبیلسام نے احوال بتایا ادین علی ان دیسا ملکن من کن ملاقل عرش آج مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں تمہیں وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی خبر دوں اس کے بارے میں بتاؤں ما بین شہمت اردو نہیں ال مسیحات تو صبر میں اس فرشتے کی جو کان کی لو ہے یہ لٹکا ہوا گوشت اور کندھا ہے ان کے درمیان سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ فرشتے کتنے بڑے ہیں ہمارے کان کی لو سے کندھے تک چند انگلیوں کا فاصلہ ہے اور اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ کتنے وہ عظیم الجثہ ہیں اور کتنے وہ قوی ہیں کتنی ان کی عظمت ہے کتنی ان کی حیبت ہے تو ایسے چار فرشتے ہیں جن میں سے ایک فرشتے کی حالت اس طرح بیان ہوئی کہ یہ ملائکہ حاملین عرش ہیں فمن منحول ہور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں ارش کے ارد گرد بڑی ان کی تعداد ہے عرش اللہ تعالی کی سب سے بڑی مخلوق ہے تو اس کے ارد گرد ہونا بڑی تعداد کو ظاہر کرتا ہے جتنا مقام چھوٹا ہو اتنا اس کے ارد گرد کا فاصلہ کم ہوگا اور جتنا مقام بڑھتا جائے پھیلتا جائے تو ارد گرد کا فاصلہ بھی بڑھ جائے گا ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہ ملائکہ جو ارش کے ارد گرد ہیں ان کو ملاقت المقربین بھی کہتے ہیں اور الملاکت القربین بھی کہتے ہیں جو فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں تو بڑی ان کی تعداد ہے ان فرشتوں کے بارے میں خبر دی گئی یہ سب ربهم اب یہ اپنے رب کی تصویح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں وہ بے حمد رب اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ بائے ملابسا کہلاتی ہے بے حمد کی با ملابس مانو یہ سب بہن ممزوجن بحمد ہی اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور وہ تصویر ملی ہوتی ہے اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ بے حمدی سبحان اللہ تصریح ہے بے حمدی حمد تحمید ہے اور یہ فرشتوں کا افضل ترین ذکر ہے ایک حدیث میں صحابہ نے پوچھا نبی اسلام سے افضل ذکر کیا ہے تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا مستفیٰ اللہ ملائ افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا اور وہ کیا ہے سبحان اللہ وب حمدی تو سبحان اللہ کلمہ تصویر ہے جس میں تنظیح کا معنی ہے اللہ کا ہر آئر سے پاک ہونا اور اب یہ کلمہ اللہ تعالی کی حمد اور اس کی صناح اور تعریف کے اس بات کا کہ وہ ہر قسم کی حمد کا اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے سبحان اللہ کا من ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے اور اس کی جناب میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ اس کا شریک مقرر کرنا اللہ اس سے پاک ہے کیونکہ شراکت داری کمزوری کو ظاہر کرتی اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں رب ابھی ہی یہ جی تصویر اس کی حمد کے ساتھ مخرون ہے کہ اس کے لیے کمال مطلق ہے کمالِ مطلق جب ہو تو وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہوتا ہے کمال میں کمی ہو تو حمد میں کمی ہوگی اور کمال پورا ہو تو حمد بھی مکمل ہوگی تو یہ فرشتوں کا کام تصویر اور تاہمید بیان کرنا بھی اور اس کے ساتھ ایمان لانا کس کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ حالانکہ فرشتے تو مومن ہیں پھر ایمان لانے کا ذکر کیوں کیا یہ ایمان کی شان کا اظہار ہے ایمان کی عظمت کا بیان ہے تو ملکہ کا کردار کیا ہے دو کردار تصرید کی صورت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور ایمان باللہ میں سر فہرست چیز اس کی توحید ہے اس کی توحید کو سمجھنا اس کی توحید کو قائم کرنا اور اس کی توحید کے علم اور نور کو آگے پھیلانا چپے چپے پر قائم کرنے کی کوشش کرنا وہی امیدون ابی اور ملائکا ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ فرشتوں کے دو کام جس کا نفع ان کی اپنی ذات کے لیے اللہ کی تصویر تحمید کرنا اور ایمان لانا آگے جو کام ہے ان کا تعلق بندوں سے یس تو خرون اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یعنی ملاقہ کا استفار ہر بندے کے لیے نہیں ہے صرف بندہ مومن کے لیے اور بندہ مومن کون ہے جو اللہ کی توحید کو ماننے والا اور سمجھنے والا ہو ایمان باللہ میں سر فہرست اللہ کی توحید ہے تو فرشتوں کا استغفار کس کے لیے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے سر فرض توحید توحید پر ڈٹ گئے توحید پر قائم ہو گئے فرشتوں کا استفار کرنا بڑی عظیم سعادت ہے عظیم سعادت ہے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو ڈیوٹیاں سونپی ہیں ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ کہ میرے مومن بندوں کے لیے استفار کر استفار کی دعائیں کرو تو فرشتوں کا یہ کردار بڑا عدیم ہے جس بندے کے لیے فرشتے دعا کر دیں استفار کی گناہوں کی بخشش کی بھلا وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی اور شریعت نے بہت سے مواقع دیے ہیں جن مواقع میں فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایک موقع نماز کے بعد بیٹھنا ذکر روزگار کے لیے جب تک آپ نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر اوزگار کرتے رہیں گے ملائکہ آپ کے لیے دو دعائیں کرتے رہیں گے مغفرت کی اور رحمت کی اللہ مغفر اللہ اور یا اللہ اس کو وقت رحم فرما ملاقہ کی دعا کا موقع دوسرا ایک انسان رات کو بستر پہ آتا ہے اور جب بھی اس کی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے کوئی دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ شریق الہ له له الملک ولا الحمد یا شہین قدیر آگے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ ول اکبر ولا ولاقوبۃ الا بل علی العظیم جو دعا پڑھ لے فرشتے رات بھر اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں یہ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن ملائکہ کی دعا فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی تو وہ اس طرح دعا کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے یس خرون علی یہ عامن ملائکہ کیا کرتے ہیں استفار کرتے ہیں ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے ایمان میں سر فرض توحید ہے جو خالص موحد بن گئے جن نے توحید کے اجالے سے اپنے ظاہر و باتن کو روشن کر لیا اور توحید کے نور سے اپنے آپ کو منور کر لیا ان کے لیے استفار کی دعائیں مزید کیا دعا کرتے ہیں رب نا بس کل شعی رحمتم اے اللہ بس نے گھیر رکھا ہے بسعت کے ساتھ کل شعی ہر شے کو رحمت الماعلم عزرو رحمت اور عزرو علم کے رحمت العلم سے ہر شہ کو گھیر رکھا ہے یعنی فرشتے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں وسیلہ کس چیز کا وسعت کل شہر رحمت و علم کہ تو نے رحمت العلم سے ہر شہ کو گھیرا ہوا ہے تو اس رحمت کا واسطہ ہے. اس علم کا واسطہ جی تیرے رحیم اور رحمان ہونے کا واسطہ اور تیرے علیم ہونے کا واسطہ فرش سے پیش کر کے دعا کر رہے ہیں کیا دعا فاغفر للذین لین آ... لدین تابو ب پس تو پسو معاف کر دے بخش دے ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی اتباع کر لی پیروی کر لی ان کو معاف کر دے کی دعا ہے یعنی کتنے قیمتی لمحات ہیں یہ اور کتنی قیمتی دعائیں ہیں یہ کہ اللہ تعالی نے ملائقہ کو ڈیوٹی سونپ رکھی ہے کہ تم نے مستقل مسلسل میرے مومن بندوں کے لیے دعا کرنی اور دعائیں آ رہی چاروں طرف سے ملائکا کی اب عرش کے حاملین بڑے فرشتے اور عرش کے ارد کے سارے جو فرشتے موجود ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے اور یہ سارے فرشتے معمور ہیں اہل ایمان کے لیے دعا کرنے کے لیے یستغفرون للذین آمنوا اور وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان میں سر فہرست توحید بارف آیا جن کا عقیدے میں توحید ہے ان کا فہم توحید کی احساس پر ہے ان کے لیے فرشتہ یہ دعا کر رہے ہیں کی اور اللہ کی جناب واسطے پیش کر رہے ہیں ربنا نا بس اللہ شعیم رحمت الم یا اللہ تو ہر شے کو گھیرے ہوئے رحمت و علم کے اعتبار سے تجھے واسطہ تیرے رحیم ہونے کا تجھے واسطہ تیرے علیم ہونے کا یہ واسطہ پیش کر کے دعا کیا ہے فاغفر دین آم لین تابو بتا باؤ پس تو بخش دے معاف کر دے ان بندوں کے لیے تابو جنہوں نے توبہ کر لی یہ بندے سچی اور خالص توبہ کر لیں ان کو معاف کر دے اور ساتھ ساتھ بتا باؤ اور اتباع کی تیرے راستے کی تیرے راستے کی اتباع کی, کی, کی وہ بندے واقعی گراہوں کی بخشش کے مستحق تیرے راستے کی تھے اللہ کا راستہ کیا ہے وہی الہی کا راستہ اللہ نے قرآن حدیث اتارا وحم صلی اللہ علیہ کتاب الحکمت والن کا مالد تم اتارا اللہ نے آپ پر القرآن اتارا الحکمت یعنی نبی کی حدیث اتاری اللہ ربول عزت کے راستے کی اتباع کریں وہ تباہ وہ سبھی اور اتباہ کرے تیرے راستے کی اللہ کا راستہ کیا ہے وہی الہی کتاب و سنت سرات مستقیم اللہ کا راستہ ہے نب ربی اللہ سرات مستقیم بے شک میرا رب سرات مستقیم پر بتبا باؤ سبیلک اور کی تیرے راستے کی فراط مستقیم کی فراط مستقیم کو اللہ کا راستہ کیوں قرار دیا گیا اللہ نے اتارا اللہ نے بنائے جب اس لحاظ سے بھی کہ جو بندہ اس مستقیم پر چلے گا تو یہ راستہ اس کو اللہ تک پہنچائے گا یہ اللہ کا راستہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اس رات مستقیم پر چلنا کتاب و سنت کو لے لینا اور قبول کر لینا کہ پیر پیروی کرو گے اطاعت کرو گے تو یہ راستہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا باقی مذاب الجہیم اور بچائے ان کو جہنم کے آزاد سے یہ ملائکہ کی دعا ہے مزید دعا رب ند خل جنات جنات عد اللہ کی اور اے میرے رب اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو جنات عدن میں عدن اس کو بولتے ہیں جو ہمیشہ برقرار رہے ہمیشہ قائم رہے تو جنت جنات عدن ہمیشہ قائم رہنے والی نہ کبھی ان پر فنا آئے گا نہ کبھی کمی آئے گی نعمتیں بڑھتی جائیں گی رحمتیں بڑھتی جائیں گی کمی کبھی نہیں ہوگی تو ہمارے رب داخل کر ان کو جنات عدن میں اللہ واقتا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر نیک مال کرو گے تو کو اپناؤ گے ایمان قبول کر لو تمہارا ٹھکانا جنت ہے ہمارے رب دل عمر داخل کر ان کو جنات عدن ان جنات عدن میں اللہ تی جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے امر حساب تیرے وعدے کی تکمیل کا دن ملاقہ دعا کر رہے ہیں کتنی قیمتی دعائیں وہ مم صلاحم آزاد ضروریات اور ان کو بھی داخل کر دے جو نیک ہوئے ان کے باپ یا ان کی بیویاں یا شوہر یا ان کی ذریات اولاد ان کو بھی داخل کر دے اور ان کے جو باپ دادے یا بیویاں بی شوہر یا اولادیں لڑکے ہوں یا لڑکیوں اگر وہ نیک ہیں تو ان کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دے یعنی ایک بندہ ہے مومن جنت کا مستحق ہے اس کی خوشی کی تکمیل کس چیز میں ہوگی کہ اس کے ماں باپ بھی اس کے بھائی دنیا کی بیویاں اس کے ساتھ مل جائیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان کے اعمال اگر کم بھی ہوئے تو اللہ پھر بھی ان کو درجہ ترقی دے دے گا ان تک پہنچانے کے لیے اس کو نیچے نہیں لائیں گے اس کی رحمت ہے اس کی رحمت تنگ نہیں ہوتی رحمت بڑھتی ہے تو اللہ رب و عزت ان کی اولادوں میں سے ان کے ماں باپ میں سے اور ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوں گے ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا رشتے تین طرح کے ہوتے ہیں یا تو اصل یا فرع یا مساہرت اصل کا تعلق اوپر سے باپ دادا پر دادا یہ سب اصول ہیں فرو کا تعلق ان کی شاخوں سے اولاد ہے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں یہ ضروریت اور ایک رشتہ مساحرت کا ہوتا ہے دمادی کا شادی ہو گئی جس خاندان میں اور جو بیوی بی آپ کو ملی اس سے مساحرت کا رشتہ قائم ہو گیا یا بی, بی کو شوہر ملا اس کا اس سے مساحرت کا رشتہ قائم ہو گیا تو اللہ تعالی نے تینوں رشتے جمع کر دیے فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں ان کو جنت کا داخلہ تاف رما دیں اور جو ان میں سے نیک ہیں ان کے باپ ہوں ان کی ازواج ہوں بی, بی ہیں شوہر وہ ضروریات ہیں اور ان کی اولاد ہوں ان سب کو بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دے اللہ اگر اعمال میں کوئی کمی کوتا ہی ہے تو اپنے اس بندے کی خوشی پورا کرنے کے لیے تو ان کو ترقی دے دے تاکہ اپنی ضروریت کے ساتھ مل جائیں بیوی بی شوہر کے ساتھ مل جائے شوہر بیوی بی کے ساتھ مل جائے اولاد باپ کے ساتھ مل جائے باپ اولاد کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ کے غصت کرم کی بات ہے یہ رحمت کی بات ہے کہ ان کو نیچے نہیں لائے گا ان سے ملوانے کے لیے ان کو اوپر لے جائے گا درجات میں ترقی عطا تافرما دے گا تو فرشتوں کی دعا ان نکان تل الحکیم بے شک تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے خوب غلبے والا طاقت والا اور حکمت والا اب یہ ملائکہ کی دعا پوری ہمارے سامنے آ گئی بلکہ آگے بھی کچھ حصہ دعا کا باقی ہے واقعی ہم ان کو بچا سیاحت سے برائیوں سے کہ برائی سے بچنا دنیا میں ہوتا ہے قیامت کے دن برائی سے کیا مراد ہے قیامت کے دن برائی کا نتیجہ گناہ کیے چلو جہنم میں کی برائی کا نتیجہ یہ اور بچا ان کو سیات برائیوں سے سیاد سیاحت ان کی جمع برائیوں سے بچانے کا من برائیوں کے انجام سے گناہوں کے انجام سے اصل دعائی آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے تو مسیاد بچائے ان کو برائیوں سے تو منت بمن تقس سیات یوم دن فقط رحم اور جس کو تو نے بچا لیا برائیوں سے یوم دن اس دن فخر احمتا اس پر تو نے رحم فرمایا تری رحمت کی وسعت ہے کہ تو ان کو قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے یعنی برائیوں کے نتیجے سے بچا, بچا لے گناہوں کا نتیجہ عذاب ہے اور تو عذاب دینے کی بجائے ان کو معاف کر دے ان کی توحید کی بنا پر تو بڑی تیری رحمت کی وسعت کی یہ بات ہوگی فقطر احمتا تو نے اس پر رحم کر ڈالا اور ایک حدیث میں نبی اسلام کا فرمان ہے لدھ خلاح میں عمل ہو <الْجَنَّة> کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اللہ رحمت اللہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو رحمت کے ساتھ ہی جنت کا داخلہ ممکن اور حمایت کے بازار ایک العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی بلکہ یہی کامیابی حسر کا انداز کہ ایک انسان قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے بچ جائے برائیوں کے نتائج سے بچ جائے جنت عدن میں داخلہ مل جائے اور ساتھ ساتھ ان کے ذریت کو اولاد کو باپ دادوں کو بیوی یا شوہروں کو ساتھ ملا دے تاکہ خوشی ان کی مکمل ہو جائے ورنہ اولاد کہیں اور ہو والدین کہیں اور ہو جنت میں یہ خوشی کی تکمیل نہیں خوشی کی تکمیری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادنا کو ترقی دے کے اعلیٰ تک پہنچا دے یعنی اعلیٰ کو ادنا نہ کر دے یہ رحمت کی تنگی ہو جائے گی رحمت کی وسعت یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت عطا فرما چکا اس میں کمی نہ کرے اضافہ کر دے تو فرمایا کہ ان نکان عزیز الحکیم باقی مسیات اور بچائے ان کو سیئات سے برائیوں سے یعنی برائیوں کے انجام بد سے تو منتقص سیاد یاد یوم دن فقط رحم اور جس کو بچا لیا تو انہیں گناہوں سے یعنی برائیوں سے اور برائیوں کے انجام سے یوم دن اس دن فقد رحم پس تو نے اس پر بڑا رحم کیا مزارک اور فوج العظیم اور یہ بڑی کامیابی بڑی کامیابی ہے خلاصہ کلام یہ کہ ملائکہ کثیر تعداد کے بڑ بڑے بڑے بلاکت جو حاملین عرش ہیں وہ بھی اور جو بلاکت القربین جو عرش کے ارد گرد وہ بھی کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر سبحان اللہ رحمد جو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ افسر ذکر کون سا ہے فرمایا کہ مصطفیٰ اللہ علیہ ملائے کا تھی افضل ذکر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لی اپنے فرشتوں کے لیے وہ کیا ہے سبحان اللہ بھی حمدی. تو فرشتے مستقل تصویر و تحمید کر رہے ہیں. ان ملائکہ کی ڈیوٹی ہے تصویر کرتے جاؤ تحمید کرتے جاؤ ہم دو سنا کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ دعائیں کن کے لیے ان بندوں کے لیے جن میں یہ دو شرطیں ہوں ایک توبہ کا منحج توبات الرسول اور دوسرا اللہ کے راستے کی اتفاق اللہ کے راستے کی پیروی اللہ کا راستہ لانے والا کون ہے محمد الرسول اللہ وسلم تو اللہ کا راستہ کیا ہے وہ راستہ جو اللہ کے رسول نے دیا جو اللہ کے رسول نے دیا تو ملائکہ کی دعا ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ بندہ مومن ہو یعنی صاحب توحید ہو اور توبہ کرنے والا ہو اور صرف اللہ کے راستے کا پیروکار ہو یہ علاقہ کی دعا اور دعا کیا ہے جنت کے داخلے کی جہنم سے بچاؤ کی بلکہ جو برائیاں کی ابھی دنیا میں گناہ کیے ان گناہوں کے برے انجام سے بچنے کی اور سب سے بڑی دعا یہ کہ جنت میں اللہ نے داخلہ دے دیا تو ان کی اولادوں کو یا ان کے ماں باپ کو یا ان کی بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے کر ان تک پہنچا دے گا پھر کیا دوبالہ خوشی ہو جائے گی اور مسرت ہی مسرت خوشی ہی خوشی تو منصالح من, من آبا بازواج ہی مزدور نہیں ہیں اور جو بھی نیک ہوا ان کے باپوں میں سے یعنی باپ دادوں میں سے یا ان کی بیویوں شوہروں میں سے یا بیویوں میں سے اور ان کی ذریت میں سے اولاد میں سے ان نقا الحکیم بے شک تو بڑا ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے واقعی مسییات اور بچا ان کو برائیوں کے انجام سے پمن تک یوم دن فقدر احمد اور جن کو تون نے بچا لیا گناہوں کے انجام سے برے انجام سے یوم دن اس دن فقد رحم پس تحقیق تو نے اس پر رحم کیا مزاح ایک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی کہ ملائکہ کی دعائیں بڑی قیمتی دعائیں ملائکہ کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو چنانچہ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اور یہ توحید کی عظمت اور برکت یہ دعائیں صرف موحدین کے لیے مشرقین کے لیے نہیں ہیں شرک و بدت میں جو ڈوبے ہوئے ان کے لیے نہیں ہے یہ موحدین کے لیے متبین سنت کے لیے کتاب و سنت کے پیروکاروں کے لیے یہ دعائیں ہیں بڑی قیمتی دعائیں جنت کے داخلے کی دعا جنم سے بچاؤ کی دعا اور جو برائیاں ہو گئیں دنیا میں ان کے انجام بچ سے بچاؤ کی دعا اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ان کی ضروریتیں اولادیں یا ماں باپ والدین یا ان کی بیویاں سب یا اللہ سب کو ان کے ساتھ ملا دے بس گات ایسا ہوتا ہے بیٹا بہت ہی باکمال نکلتا ہے نیک اور سالے جنت کا داخلہ اس کو مل جاتا ہے اب میرے ماں باپ کا میری بیوی کا ہے میرے اولادیں کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ جنت میں غم نہیں ہوگا خوش کرنے کے لیے ان سب کو ترقی دے کر اس مقام تک پہنچا دے گا یہ بڑی کامیابی فرمایا کہ ان اللہ دین یونا اللہ اللہ اکبر میں مک بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے پکارے جائیں گے منازاد یا ندا دور سے پکارا جانا دور سے بلایا جانا اور ایک مناجات سرگوشی وہ قریب سے ہوتی تو مناجات ایسی پکار جو قریب سے ہو اور منازاد ایسی پکار جو دور سے ہو تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کے یو وہ پکارے جائیں گے پکارنے والا کون ہوگا یہ بیان نہیں یا اللہ خود پکارے گا یا ملائکہ پکاریں گے اللہ تعالی کے عمر سے کیا پکارے جائیں گے اکبر اللَّهِ میں مخت ایک اللہ کی ناراضگی مقت اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی اکبر زیادہ بڑی ہے میں مخت تمہاری ناراضگی سے جو اپنی جانوں کے بارے میں یہ کس وقت پکارے جائیں گے جب وہ جہنم میں دھکیلے جائیں گے جہنم میں داخل کیے جائیں گے اس وقت ان کو اپنے اوپر غصہ آئے گا اپنے آپ سے ناراض ہوں گے ہم نے کیوں کفر کیا ہم نے کیوں شرک کیا ہم نے کو بداعت کو اپنایا کیوں معاسی در گناہ کی کیوں ہم نے انکار کیا اپنے آپ سے ناراض ہوں گے جہنم میں جا رہے ہیں اپنے آپ سے غصے کا اظہار کریں گے کیوں ہم نے کفر شرک کیا کیوں کیوں ہم نے بداعت کو اپنایا اللہ تعالی کیا فرمائے گا کہ جو ناراضگی تمہیں اپنے آپ سے ہے اللہ کی ناراضگی تم تم سے اس سے بڑھ کر مخت اللہ البتہ اللہ, اللہ کی ناراضگی اکبر سب سے بڑی ہے زیادہ بڑی ہے کس چیز سے میں مخصک تمہاری ناراضگی سے انفسکوں تمہاری جانور اپنے آپ سے تم اپنے آپ سے ناراض ہو رہے ہو کیوں کفر کیا اور کیوں شرک کیا جہنم سامنے نظر آ رہی ہے اور داخلہ ہونے والا ہے اپنے آپ سے ناراض بیٹھے ہو اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے بڑھ کر اس تو داون علی علی اس وقت کو یاد کرو جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف اور تم کفر کرتے تھے تو داؤن علی تم بلائے جاتے تھے ادل ایمان ایمان کی طرف نبی جو بھی دائی تم کو دعوت دیتا ایمان کی طرف آ جاؤ آ مینو باللہ بینو ایمان لے او اللہ کے رسول پر تو تم کیا کرتے پتہ تم کفر کرتے دائی کی بات کو نہیں مانتے رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے تمہیں ناراض کون ہوگا تم تو اپنے جو فتنے تم نے بپا کرنے سے بپا کر ڈالے ایمان نے لائے قبول نہیں کیا تو غصہ تو اللہ کو تم پر رہے تم نے اللہ کے دائی کی بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یو وہ بلائے جائیں گے پکارے جائیں گے کب جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے کیا پکارے جائیں گے کیا ان سے کہا جائے گا لمخ اللہ متہ اللہ کی ناراضگی اکبر زیادہ بڑی ہے مختم انفوسا کم تمہاری اپنے آپ سے ناراضگی سے تمہاری اپنے آپ سے ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی بڑی ہے اس سدھاؤن ایمان فتق جبکہ جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے تو کفر پر اللہ ناراض ہے تم کیا ناراض ہوگے اپنے آپ سے اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے بڑی ہے。قالو اس وقت لوگ کہیں گے کہ ربنا اے ہمارے رب امتہ نسنتین نے تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی باہ یہی تھا دو دفعہ زندگی دی دو دفعہ موت سے قائم مراد ہے یعنی پہلی موت عدم ہے جب انسان دنیا میں موجود نہیں تھا یہ پہلی موت ہے پھر وہ میں آیا زندگی مل گئی اور پھر موت آ گئی یہ دو موتیں ہو گئی تو پہلی موت عدم کی صورت میں دوسری موت موت کی صورت میں یہ پہلی موت کیا جب تم دنیا میں موجود ہی نہیں تھے وہ بھی موت ہے پھر تم پیدا کیے گئے پھر تم نے وقت گزارا دنیا میں بیس سال پچاس سال سو سال پھر موت آ گئی وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی ایک زندگی کون سی جب اللہ عدم سے وجود میں لائے گا پہلے انسان معذوم تھا نام و نشان تک نہیں تھا اب وہ پیدا ہو گیا وجود میں آ گیا یہ پہلی زندگی پھر مرے گا قبر میں دفن ہوگا پھر جب قیامت قائم ہوگی اپنی خبر سے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے یہ دوسری زندگی دو موتیں اور دو زندگیاں فرف نہ ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا فلی علا خروج من سبیل بس کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے اللہ خروج نکلنا کہاں سے میں سے منصبیل کوئی راستہ یا اللہ پچھلی باتیں اگر فراموش ہو جائیں ہم اقرار کر رہے ہیں کہ دو دفعہ موت تو نے دی دو دفعہ زندگی تو نے دی پورا اس کا اعتراف کر رہے ہیں طے اللہ پچھلے معاملے کو درگزر کر کے ہمیں تو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جائے اور جہنم سے ہمیں نکال دے جہنم سے نکال کر کیا کرے یا تو دنیا دوبارہ قائم کر دے یہ بھی مجرے بین کی خواہش قیامت کے دن ہوگی دنیا دوبارہ قائم ہو جائے ہم دنیا میں جا کر نیک امرے شروع کر دیں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جا کر تم دوبارہ بھی یہی گناہ کرو گے اور یہی معصیتیں کرو گے اللہ ہر شہ کو جانتا ہے چنانچہ یہ لوگ اللہ تعالی نے جو دو دفعہ موت دی دو دفعہ زندگی دی اس کا اقرار کریں گے سارا تیرہ امر نافذ تھا ہم نے دنیا میں ہم بھولے ہوئے تھے کہ دوسروں کو اللہ کے شریک بنا دیا موت و حیات کے نظام کو تقسیم کر دیا نہیں سارا تیرہ کمال ہے موت دینے والا بھی تو زندگی دینے والا بھی تو ہم اقرار کر رہے ہیں فاعترفنا رفنا میں اور ساتھ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا فالی اللہ خروج منصوب پس کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے منصب یہ تنقیر کوئی راستہ یا اللہ مرز ہے جہنم سے نکلنے کا اور باہر آنے کا لیکن نہیں اب کفر اور شرک جو تم نے کیا ہے اس کفر شرک کا تقاضہ یہ ہے کہ ماں ہوں بے من نے خالدین فیح ہمیشہ رہو گے جہنم میں اور کبھی جہنم سے نکل نہیں سکو گے تو آج کے درس میں جو زیادہ اہم بات کیا ہے وہ کہ اپنے آپ کو ملائقہ کی دعا کا مستحق بناؤ ملائکہ کی دعا کا مستحق بناؤ یہ دعا رد نہیں ہوتی ضرور قبول ہوگی تو جو عمل یہاں مطلوب ہیں ان اعمال کو پلے سے باندھ لو منہج توبہ اور منہج اتباع سبیل اللہ اللہ کے راستے کی اتباع اللہ کا راستہ کیا ہے اللہ کی وہی کا وہی کتنی قسمیں دو قسمیں وہی یہ جلی قرآن وہی یہ خصیح اللہ کے نبی کی حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ان دونوں کے ساتھ چمٹ جانا مضبوطی سے پکڑ لینا تمسوں اختیار کر لینا یہ فرشتوں کی دعا ان کے لیے جن کے اندر توبہ ہو اور اللہ کے راستے کے ساتھ پوری طرح تمسک ہو پوری قوت کے ساتھ اس کو تھامنے والا ہو باقی جو توبہ نہیں کرتا اس کے لیے دعا نہیں فرشتوں کی جو بندہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اتباع کا دوسرا راستہ بنا لیتا ہے ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے یہ دعا ان لوگوں کے لیے جن میں دو خوبیاں ہوں ایک منہج توبہ بار بار توبہ کریں اور دوسرا اللہ کے راستے کے پیروکار بن جائیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ملائقہ کی یہ قیمتی دعائیں ہیں ہم ان کے حقدار بن جائیں ان شرائط کو پورا کر کے تو یہاں پر ذکر کی گئیں بارك الله فيكم وآخر دوانا الحمد لله رب العالمين